عاد اذ اور قوم عاد کے واقع میں بھی عبرت ہے جب ہم نے ان پر ہر بھلائی سے خالی ایک ہوا بھیج دی قوم عاد یعنی قوم خود علیہ السلام کی ہلاکت بھی اپنے اندر نشان عبرت رکھتی ہے جب ان کی سرکشی حد سے متجاوز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کرنے کے لیے ایک ایسی تیز و تند ہوا کو ان پر مسلط کر دیا جس میں کسی طرح کی کوئی خیر نہیں تھی یعنی اللہ نے وہ ہوا چلائی ہی تھی صرف قوم عاد کو ہلاک کرنے کے لیے چنانچہ وہ ہوا جس روح اور جس چیز کو بھی لگی وہیں ڈھیر ہو گئی تمام لوگ ہلاک ہو گئے ان کے مویشی مر گئے اور ان کے سارے اسباب زندگی تباہ و برباد ہو گئے